جواب ضرورت جواہ جہاز کو جواب العتماد کی سجود کی جس کا نقدشی نہ کب نوافر کی تحجدگی وہ دیکھیے گی مشقت و جدا جائز انور کو اعتماد مرد نہ اعتماد جانبرا النبی کا صحاب نبی اسلام نبی السلام کا شجودی سے رقم ماورت حاصل اعتماد اعلی رقب اختلاف رہے مکی رات تب وہ سارے ہو رہے ہوں منتہار بات کی منتحار سے اختلاف دکھ کر کے ہاو لائی سان دیں اور نور کا سان جی روات چنمانے آیاش متحرس رہتے دا شہید روت ترس نہ چاہ کے روات کے متحرس ابوہر ہونے